ہندوستان نے اپنے حالیہ اقدامات سے اور کشمیر کی جو امتیازی شکل تھی اسے ختم کر کے پاکستان کے خلاف تقریباً جنگ کا تبل بجا دیا ہے دوسری طرف وادی کشمیر سے جو سسکیاں سنائی دے رہی ہیں ان کا اپنا ایک ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمصدعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك بليا واجعل لنا من لدنك نصيرا تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے جبکہ تمہارے قریب تمہارے پڑوس میں کمزور مرد عورتیں اور بچے دل بل بلا رہے ہیں سسک رہے ہیں اللہ تعالی سے دعائیں کر رہے ہیں ربا نہ اخروج نہ منہادل کریا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے اب والے میں اہل ہے جس بستی میں حکومت کرنے والے رہنے والے انتہائی ظالم میں وجاللہ نہ مل لن کا اپنی طرف سے اپنے کسی غلی کو بھیج دے جو اس صورت حال کا تدارک کرے وجا نہ ملنا تو کا اور اپنی توفیق سے اپنی طرف سے ایسے لوگ بھیج دے جو ہماری مدد کر سکیں تو اس صورت حال میں تم اللہ گراہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے اس وقت پہلا کردار حکومت وقت کا ہے بالخصوص پاکستانی فوج کا کہ کوئی صورت حال کا صدق دل سے اور مثبت طریقے سے تدارک کرے طبل جنگ بچ چکا ہے اور یہ سارے اقدامات ہندوستان کی حکومت کے جنگ ہی کی دعوت دے رہے ہیں مذاکرات کی میز پر کچھ ہونے والا نہیں ہے اور نہ کسی دھوکے باز کی سالسی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے ایسی صورتحال میں شم جہاد روشن ہونی چاہیے اور یہی وہ صورتحال ہے جب جہاد کی شم روشن کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو پہلا کردار حکومت وقت کا ہے اور پاکستان کی فوج کا ہے دوسرا کردار ہم عوام الناس کا ہے اپنی حکومت اور اپنی فوج کے شانہ شانہ جہاد کا عزم کر لیں نبی رسلام کے ایک حدیث پر عمل کرنے کا موقع بن چکا ہے مماد و علم ولم جو حد بھی نفس على علا من مندنفاق جس شخص کی موت اس طرح آ جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا ہو جو جہاد کا عزم نہ کیا ہو تو وہ منافقت کی موت مرتا ہے اس کی موت نفاق کی موت ہے عمل جہاد نہ کیا ہو یا اگر عملی جہاد کا موقع نہ ملا ہو تو جہاد کا عزم جہاد کی نیت اور جہاد کی سچی نیت دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے ہمارے اندر جذبہ جہاد ہے اور جہاد کا عزم ہے لیکن اللہ رب العزت جو بندے کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے وہی فیصلہ فرمائے گا کہ سچا عزم کس کا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ہر عمل میں صدق صداقت سچائی ضروری ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا قال اللہ یوم یم یہ آج کا دن جو حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے صرف سچے لوگوں کو ان کا سچ نفع دے گا یہ ایک حد فاصل حساب و کتاب سے قبل قائم کر دی جائے گی ایک طرف صادقین ہوں گے سچے دوسری طرف قاضبین ہوں گے تو کامیابی اور ناکامی کے مابین جو حد فاصل حائل ہوگی وہ صدق کی ہے ان کے عقیدے میں عمل میں منہج میں سیاست میں خلق میں تعلق باللہ میں محبت رسول میں اطاعت رسول میں واقعہ تم سچائی ہوگی اور اللہ اس سچائی کو خوب جانتا ہے وہی وہ کامیاب ہوں گے اور جن کے پاس ان کا اور تعلق باللہ کا دعویٰ ہوگا لیکن صدق نہیں ہوگا سچائی نہیں ہوگی وہ ناکام ہوں گے تو اس طرح حساب و کتاب کی جو صورت حال ہے بڑی مشکل صرف سچے لوگ کامیاب ہوں گے جن کے اخلاص میں سچائی ہو اور تعلق باللہ میں سچائی ہو اسی طرح نیت اور عزم یہ بھی ایک مستقل دین اسلام کا شعبہ ہے یہاں بھی سچائی مطلوب ہے تو جو شخص مر جائے اور اس نے جہاد نہ کیا ہو اگر جہاد کا موقع نہ ملا ہو تو جہاد کا عزم نہ کیا ہو تو وہ منافقت کی موت مارا جاتا ہے جیسا کہ نبیر اسلام کی حدیث ہے من خرج فی دفی سبید اللہ واللہ اللہ عالم ایمن خورہ جفی جو اللہ کی راہ میں نکلے جہاد کے لیے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی راہ میں کون سچائی کے ساتھ نکلا ہے اور واقعات اللہ کے لدا کے لیے نکلا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اور یہی الفاظ شہید کے بارے میں بھی ہے اور میدان جہاد میں زخمی ہونے والوں کے لیے بھی ہے کہ جو میدان جہاد میں قتل ہو جائے یا زخمی ہو جائے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سچائی کے ساتھ قتل ہوا اور سچائی کے ساتھ زخمی ہوا واقعتا یہاں نیت اور عزم میں صدق چاہیے اللہ تعالیٰ اس صدق کو چاند اور پہچان دے وہی بندہ کامیاب ہوگا تو چونکہ ایک نقارہ بجا دیا گیا ہے جنگ کے تعلق سے تو عزم جہاد ضروری ہے یہ عزم جو ہے یہ تیاری کا تقاضہ کرتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیاری میں جس کی دو قسمیں ہیں ایک مادی تیاری دوسرا روحانی اور معی تیاری دوسری قسم زیادہ اہم ہے اللہ تعالی کی مدد حاصل کرنے کے لیے قدموں کے سوات کے لیے دشمن پر غلبہ پانے کے لیے جو ایک روحانی تیاری ہے اور مانوی تیاری ہے وہ مادی تیاری پر مقدم ہے کیونکہ فتح اور نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ رب العزت ساحری وسائل کا محتاج نہیں ہے نہ تعداد کا محتاج ہے نہ اسلحہ کا محتاج ہے نہ وسائل کا محتاج ہے۔ وسائل تیار کرنے کا حکم موجود ہے مگر وہ تیاری کما حق مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واحد بول رہا ہوں مستطا تم دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو جو تم میں طاقت ہو یہ ضروری نہیں کہ تمہاری تیاری دشمن کے مساوی ہو اور اس کے برابر ہو تبھی تم کامیاب ہو گے نہیں جو تم میں طاقت ہو وہ تیاری کر لو جو استطاعت لیکن جو مانوی اور روحانی تیاری ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ادو کے سل میں کافا اسلام میں پورے آ جاؤ عقیدے کے ساتھ عمل کے ساتھ بذاکہ کے ساتھ پورے جسم کے ساتھ پورے جسم پر اسلام کو نافذ کر لو اور کوئی حصہ اسلام کے دائرے سے باہر نہ ہو لباس بھی اسلام کا ہو مزاکتہ بھی اسلام کی ہو عقیدہ بھی اسلام کا ہو عمل بھی اسلام کا ہو یہاں پورے کو پورے داخل ہو جاؤ اتق اللہ حق کا ہے تخوا اختیار کر لو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے یہاں استطاعت کی شرط نہیں ہے یہاں پوری طرح اسلام میں داخل ہونے کی اور ایمان کا لبادہ اوڑھنے کی قید ہے اور اللہ تعالیٰ کا امر جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو روحانی تیاری ہے یہ جو معنی بھی تیاری ہے یہ ظاہری اور مادی تیاری سے مقدم کیونکہ وہ منصر و من نصر اللہ میں مدد تو اللہ نے کرنی ہے اور اللہ رول عزت تمہارے تقوا کو تمہارے دین اور ایمان کو دیکھتا ہے تمہارے وسائل کو نہیں دیکھتا وسائل کا محتاج بھی نہیں ہے وقت آنے پر دنیا کی ہر شے اللہ تعالی کا لشکر بن جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سو جانا یہ بھی کوئی لشکر ہو سکتا ہے نیند تاری ہو جانا جذبہ جہاد جہاتوں کے داری کا نام لیکن مارک کے بدر میں اللہ تعالیٰ نے اسی نیند کو اپنے دشکر کے طور پہ اتارا جب میدان بدر میں مسلمان اور کفار صف آرا ہو گئے اور کفار مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں مسلمان کفار کو دیکھ رہے ہیں سفے بن چکی ہیں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام پر نیند تاری کر دی اونگ آ گئی ان کے سر ہل رہے ہیں بار بار گر رہے ہیں بعض کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں تلواریں چھوڑ کر گر رہی ہیں اب یہ کون سا لشکر جہاد تو پیداری کا نام ہے یہ کیا بات ہوئی کہ میدان جہاد میں سو جائیں اونگ آ رہی ہے سستی تاری ہے نہیں اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالدا اور قدرت کاملہ سے اس نیند کو اونگ کو اپنی فوج کے طور پہ اتارا صحابہ کو اونگ آ گئی جو پہلے گھبراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی دل میں استقرار آ گیا بندہ پریشان ہو تھوڑی سی نیند لے لے تو پریشانی زائل ہو جاتی دلوں میں استقرار آ گیا دلوں میں قوت آ گئی ایک سباد سا پیدا ہو گیا دوسرے تن کفار تھے جو صحابہ کو سوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تعجب بھی کر رہے ہیں اور خوف بھی آ رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں میدان جہاد میں موت سامنے ہوتی ہے انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں یہ سو رہے ہیں اونگ رہے میدان جہاد میں ایک ڈر کی کیفیت ہوتی ہے مقابلہ ہونے والا ہے موت سے چار آنکھیں ہونے والی ہیں اور یہ کیسے لوگ ہیں جو موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں اور سو رہے ہیں یہ چیز کفار کے لیے حوصلہ شکنی کا باعث بنی تو اللہ تعالیٰ کے لشکر وہ ماہ یا الم جنوب الا دے ہوا تیرے رب کے لشکر کیا کیا ہو سکتا اللہ ہی جانتے وہ محتاج نہیں ہے تو اونگ اور نیند کو لشکر کے طور پہ اتار دیا صحابہ کے دلوں میں اطمینان آگیا اور کفار گھبرا رہے ہیں کہ کیسے یہ جوان مرد اور حوصلہ مند ہیں کہ پہلا ان کا غزوہ ہے تعداد ان کی کم ہے اسلح ان کا کم ہے مادی طاقت ان کی کم ہے اور یہ سو رہے ہیں تو اللہ نے نیند کو لشکر کے طور پہ اتار دیا جو کفار کی گھبراہٹ کا باعث بنے حوصلہ شکنی کا باعث بنا تو اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے جب قوم نوح کی نافرمانی اور روج کو پہنچی تو پانی کے قطرے اللہ کے لشکر بن گئے اللہ تعالیٰ کی فوج بن گئے اور جمع ہو کر اس پانی نے پوری قوم کو غرق کر دیا دنیا بھر میں نجات پانے والے صرف وہ تھے جو سفینہ نوح میں سوار ہو گئے جس کا مانا ہر دور میں نجات کا مخرج ہوتا ہے ہر دور میں اگر عذاب الہی کچھ قوموں کی بربادی کا باعث ہوتا ہے تو کچھ کے لیے نجات کا راستہ بھی موجود ہوتے نوح نور اسلام کے دور میں لوے زمین پر تمام لوگوں کو پانی کے عذاب سے دو کیا گیا جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا وہاں سفینہ نوح بھی موجود تھا جس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو اور جو سوار نہ ہوا وہ ناکام اور برباد ہے. چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ان کامیابی اور ناکامی کے ماں بین ایک حد فاصل قائم کر دی گئی اور وہ سفینہ نو ہے تو ہر دور میں اللہ تعالی کی طرف سے جہاں عذاب کی صورتیں قوموں کو برباد کرتی ہیں وہاں کامیابی کامرانی کا راستہ موجود ہوتا ہے مخرج مہیا ہوتا ہے نکلنے کا راستہ موجود ہوتا ہے آج کے دور میں مخرج کیا ہے نجات کا راستہ کیا ہے امام دار الحجرا امام مالک رحمہ اللہ ان کا ایک تاریخی قول ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسفینت نو لوگوں آج کے دور میں اس امت کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وہ حیثیت ہے جو نوح علیہ السلام کے دور میں سفینہ کی اہمیت تھی جو کشتی نوح کی حیثیت تھی آج وہ سنت رسول کی اہمیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم من راکیبہ نجاب وہ من تخل فن انہا حالکہ جس طرح سفینہ نوح میں سوار ہونے والا نجات پا گیا تو آج نبی علیہ السلام کی سنت پر سوار ہونے والا نجات پا جائے گا اور جس طرح سفینہ نوح سے پیچھے رہ جانے والا برباد ہو گیا تو آج نبی علیہ السلام کی سنت پر سواری نہ کرنے والا برباد ہے تباہ ہے اور ہلاک ہے اسے اگر اللہ تعالیٰ کی مہلت حاصل ہے تو یہ اور زیادہ خطرناک ہے اللہ نے قوم نوح کو فوری پکڑ لیا جو کشتی میں سوار نہ ہوئے آج سنت رسول پر سوار نہ ہونے والے اللہ تعالیٰ اگر فوری نہیں پکڑا تو یہ اس کی ڈھیل ہے جو زیادہ خطرناک ہے وہ املی لم ان قیدی مدین ہم ڈھیل دیتے ہیں مگر ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی وہ بڑی شدید اور ناقابل برداشت ہوگی تو ہر دور میں مخرج معلوم ہوتا ہے موجود ہوتا ہے یہ خالق کائنات کی غسوت رحمت کی علامت تو لطارہ کے لشکر ہیں یہ لطارہ کے فوجی ہیں قوم آد قوم سموت۔ كذب الثمود وعاد بالقارع فأما ثمود فأهلقوا بالطاغية وأما عاد فأهلقوا بريح سرطر عادي سخرا عليهم سبع ليال بثمانية أيام حسوما فتر القوم فيها سرعا كأنهم أعجاد نخل خاوية قوم الثمود كسر, كسر كشي جب کھلم کھلا ظاہر ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیخ اس قوم پر مسلط کر دی وہ چیخ اللہ کا فوجی بن گئی اور قوم سمود کے جوانوں کے کلیجے پھاڑ دی جسم زدل میں گر کر تباہ و برباد ہو گئے اور قوم آیت کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے جھکڑ دیے اور یہ آندیاں اور ہوائیں اللہ کا لشکر بن کر اس قوم کو تباہوں پر بات کر گئے لشکر گاہے بگاہے آتا رہتا ہے نبی اسلام کی حدیث بھی ہے نصر تو بے سبا کا باتوں اللہ رب العزت نے جس طرح قومی آد کو ایک آندھی سے تباہ و برباد کر دیا میرے دور میں بھی ایک آندھی بھیجی جس سے کفار کو چتر بتر کر دیا جنگ احزاب کے موقع پر جب کفار دس ہزار کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے گئے چھوٹی سی بستی مدینہ دس کی فوج مسلح خوف و حراس کی کیفیت تھی مگر صحابہ میں استقلال تھا استقامت تھی جذبہ جہاد تھا سچا جذبہ جہاد خندق ہو دی جا رہی اپنے شہر کو بچانے کے لیے کہ بظاہر کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے لیکن جذبہ جہاد بلند تھا سچا تھا جس کو اللہ نے دیکھ لی ان کے الفاظ بھی اسی جذبے کے ترجمانی کر رہے تھے نبی اسلام اس جذبے کا باقاعدہ جواب دے رہے ہیں صحابہ کے الفاظ نحن الدین بایا محمد عدل جہاد مابقین ابدا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیت کریں اور یہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں جب تک یہ سانسیں باقی ہیں جہاد کرتے رہیں گے اور اللہ کے پیارے پیغمبر اس جذبہ جہاد کا جواب دیتے ہیں اللہم لا عیش اللہ ملا ایش اللہ ایش الخر فخر الانصار مہاجرہ الاح العالمین عیش تو آخرت کی ہے دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں ہے لہذ ان انصار اور مہاجرین صحابہ کو بخش دے ان کو معاف کر دے ان کی آخرت کو روشن فرما دے جنہوں نے ساری اپنی دنیا کو تج دیا جہاد کے راستے میں اور اپنی آخرت کو سنبھالنے کے لیے اور اللہ تعالی نے بھی اس موقع پر ظاہری نامات سے نواز دیا ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی اللہ کے پیارے بھی ہمبر آئے اس چٹان کو توڑنے کے لیے پہلا وار آپ نے کیا اور فرمایا کہ کا کیس یہ وار اس چٹان پر نہیں بلکہ کیسر جو سلطنت رومہ کا فرما روا ہے اس کی پشت پر ہوا ہے دوسری کتال کا وار کیا حالان کا کسرا کسرا بھی کیا جو سلطنت فارس کا فرماروار ہے ان دونوں کی حکومتیں تقریباً آدھی دنیا پر تھی روس اور امریکہ ہندوستان یہ حکومتیں جمع کر لیں تو ایک کس کی حکومت بنتی تھی یا ایک کیسر کی حکومت بنتی تھی اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستی کو بچانے کے لیے جو خندک کھود رہے ہیں کتنی بڑی خبر دے دیں را بھی گیا کاسر بھی گیا تیسری کتال چلائی فرما کے مدائن میں یمن بھی فتح ہو گیا وہ پوری دنیا پر جھنڈے کار دیے یہ اس جذبہ جہاد کا سلا تھا جو صحابہ کے دلوں میں موجود تھا اور ان کے الفاظ اسی جذبے کی تعبیر کر رہے تھے دین با محمد ادل جہاد ابد کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی وید کر لی اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک زندہ اور باقی ہیں سچا جذبہ گولدار برعزت ظاہری وسائل کا محتاج نہیں ہے جران سے جنگ حذاب کے موقع پر اللہ تعالی نے لشکر بھیج دی اپنی فوج بھیج دی وہ بھی آندھی کی صورت میں جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے ان کے کیمپ اکھڑ گئے سات قدم بھی اکھڑ گئے دم دبا کر بھاگے اپنے سارے مادی مسائل چھوڑ کر اور بڑی مقدار میں مانے غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں اللہ کی یہ فوج ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جب چاہے لشکر اتار کر اپنی فوج اتار کر اپنے بندوں کی مدد کرنے پر قادر مگر سوال یہ کہ بندے اس قابل ہو جائیں اپنے آپ کو اس قابل کر لے واقع اگر بدر کی فضا آ جائے کئی موقعوں پر آپ کو سنایا جب ہم ریاض میں پڑھتے تھے ہندوستان کے مشتلبا ہمارے ساتھ تھے اندرا گاندھی اس وقت فرما ہوا تھے اس کا ایک تاریخی قول اسے بتایا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد ایک ارب سے بڑھ چکی مسلمان ایک ارب سے تجاوز کر چکے ہیں سوچنا چاہیے زمانہ فکریہ ہے یہ کہ سو کروڑ سے زیادہ ان کی تعداد ہو چکی کچھ کرنا چاہیے اندرا گاندھی نے کہا نہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ان کو ایک ارب ہونے تو دو ارب ہونے تو کوئی پرواہ نہیں بس کوشش یہ کرو کہ یہ تین سو تیرہ نہ ہو جائے جو اہل بدر کی تعداد تھی جنہوں نے آغاز عمر میں کفار کے چھکے چھوڑا دیے پھر یہ سلسلہ تھما نہیں رکا نہیں شام بھی فتح ہو گیا اور فارس کے علاقے بھی فتح ہو گئے اور امیر عمر کے دور میں آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم اور جھنڈا قائم ہو گیا یہ تین سو تیرہ نہ ہو جائیں گا واقع اگر وہی ایک معنی روحانی قوت ہو یہی قوت اللہ تعالی کی مدد کو خریدنے اور حاصل کرنے کا باعث بنتی ہے اور ذریعہ بنتی ہے تو آج کے دور میں اگر سچا عزم جہاد کرنا ہے تو ظاہری تیاری سے قبل روحانی اور روحان بھی تیاری ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ جب مار کے ببا ہوتے ہیں تو سبات قدم کی بنیادیں کیا ہیں ثابت قدمی کیسے حاصل ہوتی ہے کیونکہ سبات قدم ہی کامیابی کا باعث بنتے ہیں اور اگر سبات قدم نہ ہو قدم اکھڑ جائے تو بڑی ایک ذلت آمیز ناکامی ہوتی ہے سبات قدم کے سواب کیا ہیں ظاہری وسائل کی کثرت نہیں پرانے پاک کے دو مقامات قابل توجہ ہیں بھائی سب اللہ بالکول خواب فی الحال حیاتی دنیا و فی الآخر اللہ تعالی اہل ایمان کو سبات قدم عطا فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی عطا فرما دے گا انہیں سبات قدم کا بڑا وسیع مفہوم ہے دنیا میں ایمان پر ثابت قدمی مرنے کے بعد قبر میں ثابت قدمی اور قبر کے مرحلے کے بعد میدان حشر میں ثابت قدمی کبھی حساب و کتاب کے لیے اپنے ربے کائنات کے سامنے کھڑا ہے اور کبھی مرحلے پولے سرات جہاں سے گزرنا ہے ہر مقام پر ثابت قدمی کی ضرورت ہے اللہ تعالی فرما رہے کہ ہم اہل ایمان کو ثابت قدمی دیں گے دنیا میں دیں گے دشمن کے مقابلے میں ایمان پر ثابت ختمی عمل صالح پر ثابت ختمی لیکن کیسے بالقول ثابت قول ثابت کی برکت سے عبد بن بات فرماتے ہیں کہ قول ثابت سے مراد لا لاہ ان اللہ اگر یہ لوگ اس کلمے کو پہچان لے اس کے معنی کو سمجھ لے حقیقی علم حاصل کر لے کلمے کے تقاضے پورے کر لیں کلمے کی شاید کو مان لے کلمے کے نواقص کو پہچان لے اور اس پر ڈٹ جائیں تو ہم ثابت قدمی دینے کا فائدہ کرتے ہیں دشمن کے مقابلے میں بھی اور مرنے کے بعد سارے مراحل میں قبر میں من کر نکیر آئیں گے سوال کریں گے تو ثابت قدمی ہم ادا فرما دیں گے سبات قدم کے ساتھ ان کے سوالوں کا جواب دے گئے میدان معاشر میں اللہ تعالی کی عدالت کا سامنا ہوگا وہاں بھی ہم سابق قدمی عطا فرما دیں گے ہر مرحلے پر یہ سوات حاصل ہوگا لیکن عقیدہ توحید کی برکت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کلمے پر محنت ہو اس کلمے میں بھور توجہ ہو اس کے معنی کا علم و ادراک ہو اس کے تقادوں کی پہچان ہو اور پوری طرح انہیں بروئے کار لانے کی کوشش کرے تو پھر یہ کلمہ تمہارے سوات کا واعص بن جائے گا استقرار قدم کا ذریعہ بن جائے گا اور تمہیں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا یہ ایک مقام دوسرا مقام اللہ تعالیٰ کا فرمان بھلے وہ ان لکان خیر اللہ وہ اشد تصویر اگر یہ لوگ صرف وہ کام کرتے رہیں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے نصیحت کرنے والا کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ بس وہ کام کرتے رہے وما تاکم الرسول فکبو وما نہ فنتحو کی عملی, تفسیر بنجے عملی تصویر بن جائے املی تصویر بن جائے جو رسول دے وہ لیتے جائیں جس سے روکے اس سے منا ہوتے جائیں اس کی عملی تعبیر بن جائے تو ہم کیا کریں گے لکان خیر اللہ ایک تو ہر قسم کی خیر عطا فرما دیں اور دوسرا وہ شخص تصویر اور یہ منحق سب سے سخت ہے ثابت قدمی کے لیے دنیا کی زندگی میں ثابت قدمی دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی ایمان اور عقیدہ پر ثابت قدمی امر سالے پر ثابت قدمی مرنے کے بعد قبر میں ثابت قدمی اور قیامت قائم ہونے کے بعد میدان محشر میں ثابت قدمی ان تمام ثابت قدموں کی بنیاد کیا ہے بلو انا بھی میرا پیغمبر جو نصیحت دیتا ہے جو انہیں یعنی اطاف فرماتا ہے اسی کو مانتے جائیں لیتے جائیں قبول کرتے جائیں اور پیغمبر سے ہٹ کر کوئی چیز نہ ہو نہ باپ دادا کا کوئی پٹا گلے میں ہو نہ قوم برادری کا نہ کسی شیخ جو امام کی تقریر کا ربقہ گلے میں ہو بلکہ ہر چیز کو چھوڑ کر ہر چیز سے لا تعلق ہو کر میرے پیارے حبیب سے تعلق جوڑ لیں ان کے سچے پیروکار بن جائیں جو وہ دے اسے قبول کرتے جائیں جس چیز سے اس سے باز آتے جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے لکان خیر اللہ ایک تو ہر قسم کی خیر عطا کرنے کا وعدہ ہماری طرف سے وہ شد کا تصویر اور یہ منحط سب سے سخت ہے ثابت قدمی کے حصول کے لیے دنیا میں خبر میں آخرت میں ہم ایسے بندوں کو ثابت قدمی عطا فرما دیں یہ دو چیزیں سامنے آ گئی ایک سچا عقیدہ توحید اور توحید کی معرفت اور دوسرا صحیح معنیٰ میں اللہ کے رسول کی غلامی سچی اطاعت اور اتباق اگر یہ دو منحج اختیار کر لیے جائیں تو یہ وہ روحانی قوت ہے جو مسلمانوں کی غلبے کا باعث بنے گی اور ان کی کامیابی کا باعث بنے گی اللہ کے پیارے بہنبر نے خیبر والے دن جناب علی سے کیا کہا تھا اس سے قبل کیا فرمایا کل میں خیبر کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جہاد کے لیے جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے محبت ہے اور اللہ کے رسول کو اس شخص سے محبت صحابہ تمام رات سوئے نہیں ہر ایک کی خواہش اور دعا وہ جھنڈا ہمیں حاصل ہو جائے اللہ کے دہرے جمبر نے فجر کی نماز پڑھائی اگلے دن اور سلام پھیر کر جب صحابہ کی طرف رخ کیا ہمارے علی کی عمر علی کہاں ہے امیر المومنین جناب علی ردی رنو کو آپ نے بلایا کس کا طویل ہے وہ آئے لائے گئے آنکھوں میں تکلیف تھی آپ نے دعا بے دے ان کی آنکھوں میں لگایا اللہ نے شفا دے دی سمایا کہ لو یہ خیبر کا جھنڈا پکڑ لو خیبر کا جھنڈا تھان لو اور اپنا رخ میدان خیبر کی طرف کر لو اور چلنا شروع کر دو چلنا شروع کر دو اور چلنا بھی کیسے پڑے باب خار انداز دین اسلام اچھل کود نہیں جانتا یہ خالی نعرے بازی زندہ باد مرداب نہیں جانتا حتیٰ کہ میدان جہاد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر کہ بڑے باوخار انداز سے جانا بڑے باوخار انداز سے چلنا اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ لا تال تک برا یہ سورا کہ علی دائیں بائیں جھانکنا بھی نہیں ہے بس آپ کا منہ خیبر کی بستی کی طرف ہو اسی طرف رکھنا ہے اسی طرف دیکھنا ہے رکنا بھی نہیں تھمنا بھی نہیں دائیں بائیں جھانکنا بھی نہیں اور آپ نے چلتے ہی جانا ہے حتا کہ خیبر بستی میں پہنچ جاؤ اور جا کر جہاد کی شما روشن کر دو چل پڑے بڑے با انداز سے پرسکون انداز سے کسی اچھل کود کے بغیر اور یہ نعرے آباد زندہ زند آباد اور مرد آباد کے بغیر چل پڑے اور روح ان کا خیبر کی بستی کی طرف ہے اچانک ذہن میں ایک سوال آیا جس کا جواب دینا ضروری تھا اب اس کے اس سوال کے لیے واپس پلنے کا ارادہ کیا کہ اللہ کے کہہ رہے پیارے کہ بغمبر خدمت میں حاضر ہوں اور جا کر وہ سوال کر لوں جف یاد آ گیا کہ اللہ کے کہہ رہے پیارے بےغبر کے حکم ہے کہ دائیں بائیں جھانکنا نہیں رکنا نہیں اور با بخار چلتے جانا ہے سوال بھی ضروری ہے حکم بھی سامنے موجود ہے تو رکے نہیں پیچھے جھانکے نہیں رخ خیبر بستی کی طرف ہے اور چلتے چلتے برندہ آباز سے اللہ کے وکم پر سے سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے یہ خیبر کے یہودیوں سے کس چیز پر قتال کرنا ہے اور کب تک لڑنا ہے سوال ضروری ہے یہ قتال کب تک کرتا رہوں لڑائی کب تک کرتا رہوں چلتے جا رہے ہیں اور چلتے چلتے یہ سوال کر ڈالے قربان جائیے صحابہ کے جذبہ اطاعت جذبہ اطاعت ہے یہ بلو انا لکھان خیر اللہ بہ شدت ہے اگر تم میرے پیغمبر سے لیتے جاؤ ہر چیز انہیں کی اتایت کرتے جاؤ تو خیر مطلق بھی دیں گے اور ثابت قتمی بھی دیں گے رسول اللہ صلی اللہ سم نے اسی بلند آباد علی کو جواب دیا کہ قاتل ہم حتی لا تکون فتنہ جب تک شرک موجود ہے یہودیوں کا ایک یہودی زندہ ہے اس وقت تک قتال کرتے رہو ہمارا قتال اقامت توحید کے لیے ہے اور شرک کی دھشیاں بھیر دینے کے لیے ہے جب تک شرک موجود ہے یہودی موجود ہے خیبر کے اس وقت تک قتال آپ نے کرتے رہے سوال ہو گیا جواب ہو گیا اور یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے پیارے بغمبر کی حجائت پر ہوا اور عمدہ رب العزت نے جنگ خیبر فتح عطا فرمائی یہودی نیش تو نابود ہوگا یہ قوم جو آج مکر و فریب سے دنیا بھر کا اقتدار سنبھالنے کی پیچھے تلی ہوئی ہے خیبر پستی میں ان کو مسل کے رکھ دیا گیا اور قرب قیامت بھی انشاءاللہ ان کے بقیے ادھیر دیے جائیں گے اور ان کو نیس و نبود کر دیا جائے گا جو چیز کام آئی بول رہا کہ پیارے بیگمبر کی ساتھ اور یہ ادھر حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے کن ان کن تم تو حکم اللہ سطح اے میرے پیغمبر کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے میری اتباح کر لو میری فرما برداری کر لو اور جن لوگوں کے ہاتھ میں فرما برداری آ اللہ تعالی کی محبت ان کو حاصل ہو جائے گی اور جن کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے وہی وہ غالب ہے اور وہی وہ کامیاب ہے یا نہیں لوگ اگر تم سارے کے سارے مرتد ہو جاؤ اس دین کو چھوڑ بیٹھو بغاوت اختیار کر لو تم پھر بھی دوبارہ دین کو قائم کرنے پر قاضر ہیں نشو کے ثانیہ پر قاضر ہیں اور وہ کیسے بے قوم ایک جماعت کے ذریعے ایک قوم کے ذریعے جس قوم کی نشانی کیا ہوگی جس قوم کی علامت کیا ہوگی کیا وہ قوم ایٹمی پاور کی حامل ہوگی کیا اس قوم کے پاس میزائلوں کی کثرت ہوگی کیا اس قوم کی ایئر فورس مضبوط ہوگی فرمایا کہ نہیں جو حب نہ ہو اس قوم کی پہچان یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو اس قوم سے محبت ہوگی اگر سچا اس میں جہاد ہے تو آئیے ان دو بنیادوں پر اپنے اپنے آپ کو قائم کریں ان دو بنیادوں پر جو تربیب نقوش ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کریں اور کوئی دعوت کو عام کرے توحید کی دعوت کو اور اللہ کے پیارے بھی کی سچی غلامی کی دعوت کو لوگوں کو جگائے اس وقت جو تبل جنگ بچ چکا ہے اس میں کامیابی اور ثابت قدمی کے لیے سب سے پہلے مینوی جو طاقت ہے اسے خریدو اسے اپناؤ اور وہ پر پردھکار کی توحید ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی اطاعت اور غلامی ہے اگر یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں یقیناً اللہ کی مدد آ جائے لیکن یہ سارا معاملہ سد کے دل سے ہو اخلاص قلب کے ساتھ ہو اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے راستے کھل جائیں گے دشمن کتنا طاقتور کیوں نہ ہو مقہور ہوگا مغلوب ہوگا اور اسلام کا جھنڈا ان کے علاقوں پر خالب آئے گا جیسے کہ سنت الہیہ اس سے قبل گزر چکی اور قیامت کے قریب بھی آئے گی جب ایسا اسلام سند دل سے اس عالم جہاد کو بلند کریں گے دیسے نحوست کا خاتمہ کریں گے ماجود جیسی جہاد اور قتال کی انتہائی سخت قوم کو بھی نیست و نابود کر دیں گے اور پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائے گا یہ سچی انقیات کے ساتھ ہے سچی توحید کے ساتھ ہے اور اللہ کے رسول کی سچی غلامی کے ساتھ ہے شدق عزم جہاد کے لیے اپنی مان بھی اصلاح ضروری ہے توحید کی بنیاد پر اور اللہ کے پیارے پمبر کی اطاعت کی بنیاد پر. اللہ پاک توحید خطاف روا دیے دعاوں کی ضرورت ہے الدعا و صلاح المومن دعا مومن کا اتھیار ہے الہو العالمین ہندوستان کے مقروع ازائن کو خات میں ملا دے ان کا اصلحہ کو ناکارہ بنا دے جو ان کی تدویریں عالم اسلام کے خلاف ہیں وہ تدویریں ان کی اپنی پربادی کا پائز بن جائیں یا اللہ جس طرح وہ کشمیری قوم پر ظلم پھار ہیں یا اللہ ان ہندووں کی بیویوں کو بیوہ کر دے ان کے بچوں کو یسیم کر دے اور ان کو نیست و نابود کر دے اور وہ وقت آ کہ اس سابقہ روایت کہ مطابق پورے ہندوستان پر اسلام کا پرچم رہے اسلام کا نام ہو اذانے گونجے نمازے قائم ہو اور ہندو امت کو نیست و نابود کر دیا جائے عقور و اللہ علیہ الحمدللہ للہ